رب والصلاة والسلام على الانبیاء وسید سیدنا محمد محمد محترم بھائیو عزیز بچوں الحمدللہ للہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے اتنی جامع ہیں اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکے کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء اب کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو تو جب دنیا ختم ہوگی بندے ختم ہو جائیں گے لیکن حضور کی سیرت کباب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائے کچھ بیان کر کے کچھ بیان سن کے تو ہم نے اس موضوع پر اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بےست کے بعد یعنی حضور کا دور مکی مکی زندگی جو ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد آپ کے تیرہ سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہجرت کے بعد دس سال جو ہے وہ مدعی مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق پینسٹھ سال ہے اور ایک روایت کے مطابق تراسٹھ سال ہے دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ پینسٹھ سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے تراسٹھ سال اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے کوئی تعارف نہیں ہے یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے دو سال کا فرق ہے ہم کس حدیث کو سچا مانے اور کس کو غلط مانے وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ یہ الجن والی بات ہی نہیں ہوتی جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ آدات عرب پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں کیا مانا مثلا ایک سال اور چار مہینے تو چار مہینے نہیں گنتے جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو پچپن روپئے دینے ہونا وہ ہو کہ یار ٹھیک ہے بس ایک لاکھ دس ہزار چھوڑو بس راؤنڈ فیگر کی بات کرو تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے عرب میں بھی یہ چیز ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو تین مہینے گزر گئے تھے اس لیے بادر نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے اور بارہ ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی تو جب دو سال نہ گنے جائیں تو ترسٹھ سال ہوگی اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو پینسٹھ سال ہو گئی حالانکہ حدیث دونوں صحیح ہیں تو پینسٹھ سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ چالیس سال تک مکے میں تھے لیکن نبوت نہیں ملی تھی اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ببوس نہیں فرمایا گیا واہی نازل نہیں ہوئی حکم نہیں دیا گیا چالیس سال کے بعد جب واہی اتری اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری وہ تیرہ سال جب سرکار کی عمر مبارک ٹریپن سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے اور دس سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا اس لیے اب آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں پہ لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورت میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہے لہٰذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیرہ سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان تھے یہ اتنا بڑا امتحان تھا اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا تصور نہیں کر سکتا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازمن علام نہا جن ببت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے اہم طریقے پہ چلے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی انذار کا کام شروع ہوا تو وہ سارے دوست وہ سارے رشتہ دار وہ سارے اقارب وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن ہو فوراً بند اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپ نے پچھلے جلوس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا کس طرح صحابہ بھی ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے لیکن اللہ کی شان ہے امتحان کی مدت طویل ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے بدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرتا ہے کوئی ایک جواب نہیں دینا جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو اقوت نے ابھی موحت ایک شخص تھا اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں کوئی راستہ نکالوں لیکن آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو انسان ہو تو کسی پہ ظلم دیتے ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسی ہی جاتا ہے اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں کوئی کوشش کریں کوئی راستہ نکالائے اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد آکا انعام دار کو بھی دعوت دی حالانکہ گزرے کا پکا جب حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ لوگ بھی دعوت پہ آ تو حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے تو اکبتب ابن بھی محیط نے کہا کہ آکا میں نے آپ کو دعوت دی ہے آپ آگے بیٹھیں اور سال ہے تو آم پہ بیٹھے کھانا کھائے آپ نے فرمایا ولہ آپ نے فرمایا قبا خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھا اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا ایب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے یہ بہت بڑی بات ہمارے ہاں کے تو روایات الگ ہیں نا ہمارے ہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے اچھا ہوا بلا ٹل گئی جان چھٹی چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا بھونا اس کو اٹھا کے لائے بیوی ساتھ ہے خود ساتھ ہیں خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں اور رکھا وکرہ بہم پکا لالا تاکہ کافی گاؤک ہے اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کھانا جو نہیں کھا رہے پر ابراہیم الخلیر آپ ڈر ڈرے ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں نا ہم تو کھانے سے پاک ہیں اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فورن بیٹھا دے کر کے لے آئے تو اب آپ کو تسلی ہوئی تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی احانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھا تو اکمت ابن ابھی موہیت نے جب بڑی منتیں کی بڑا اصرار کیا اپنی سر توڑ کوشش کی کہا کہ یار سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے حضور نے فرمایا میں بالکل حل موجود ہے اس نے کہا کیا حتا حت تسلیم پر میں اقبا اگر تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھاؤں اللہ کے نبی کی شان ہے نا کہ وہ مشرق کا کھانا نہیں کھا اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان ہے اور کھانا نہیں کھایا اس نے کہا کہ ان لا الہ الا اللہ شد ان محمد الرسول اللہ چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں آپ کھانا کھائیں آپ نے کہا ٹھیک ہے اب میں کھانا کھا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے بابط شیب لے گئے تو قریش کے لوگ تھے موجود تھے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا کئی فاصل تھے انہوں نے کہا کمال ہے بھائی میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں لیکن عبیب نے خلف وہ بھی مشرق نے کہ کرو یہ جانے اور میں جانوں اس نے اسے اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح نہیں مانیں گے ہم تو تب مانیں گے اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ تو یہ وہ اکوت ابن ابھی موہیت ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے حضور کے دل پہ کیا گزرے آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں جی میری بےزتی ہو گئی ٹھیک ہے چھوڑو یار ہم نہیں کریں گے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بد وقت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ہم نے خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا یا لئی تنی لم اتخذ یا بہ لتا فلا نقد ادلنی بعد بادنی وقان شعی قان للانسان خزورا کہ وہ حسرت کرے گا تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا اس کی بات میں نہ مانتا میں اسلام کو نہ چھوڑتا میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے سرات مستقیم سے ردا کر دیا اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان گزری دلت میں ڈالے ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں تو ابھی لہب کا گھر بالکل قریب تھا اسی طرح اور گفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا تو ان بد نے یہ طے کر دیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی ملازم آئیں گے جھاڑو لگائیں گے صفائی کریں گے تو کوئی دور ہی نہیں تھا ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اس نے ذاتی نوکر رکھ لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئیں گی یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نقوز بلّہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے جبکہ کہ دس گھروں کا نبوز باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذا حق الجوار جیوار بس اور صرف اتنی باد حد الفرماتے کہ کیا ہم سایہ گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں لیکن ہم سایا گیری میں بھی تو کچھ اصول ہے نا اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل و سینی فل جار وقف کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو حضور نے فرمایا تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی میرا میں حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہم کو بھی حصہ دو یعنی اتنا بڑا حق ہے اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار اجال بل جار کہ جار جو ہے ہمسایہ سایا ہمیشہ ہم, سایہ ہم, سایہ ہم سایہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ آخر ہم سایا اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات وہ حضور صرف اتنی بات برباد احاذہ حق الجوار ہکے والو یہی ہم سایا گیری کا حق تم کر رہے لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا جی؟ وہ تو دشمن تھے ان کا تو پروگرام یہی تھا کہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے بعض آ جائے ایک دن ابو جہل بدبس نے ایک اور تجویز سوچ لی اس نے سب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا بھی بات سنو یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے سب کچھ کیا ہے راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدمخت لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا جائے چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تھے ان کا بتاؤ کون ایسا کرے گا تو یہ حکومت اپنے ابھی محیط اس نے کہا کہ میں کہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبے کیا ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دنبے اور جالور ذبے کرتے تھے انہوں نے جب اونٹ کو ذبے کیا کہ زمزم کے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں نماز میں مشغول تھے اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ماں بہ نبر اسود اور رکن امانی کے درمیان زیادہ ادور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے نماز پڑھتے اور وجہ علما نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اکشا کی طرف رخ کرتے تو یہ کہ درمیان میں آ جاتا تھا نماز تو اسی کی طرف پڑھتے تھے لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کہبت اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے تھے تو سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ و سلم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ پہ کیا اور اس کا اندر کی جو ہیں اور اور اندر کی جو اس کا سارا گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا اس اسی بت بخت نے وہ وہاں سے اٹھایا بجا را سے ہی سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ حضور سجدے میں ہیں اور سرپ رکھ اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان ربی سبان سبحان سبحان ربی ال سبحان ربی الاعلا الاعلا اللہ تیری تری بہت بلند ہے ہر چیز سے ہر نقصان سے پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی عرض میں تیرہ تاریخوں میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب کنس نے دیکھا خود ہی پوچھتے کن اتنا ہسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں دیکھو جی وہ دیکھو جی اللہ کے نبی دیکھو دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے اور کافر خوش ہو رہے ہیں میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ اللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں پھر سواریاں آتی ہیں اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں آرام ہوتے ہیں تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کریں تو آپ پہ کیا کرو لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے آکام کے پابند ہوتے ہیں حضور اسی حالت میں ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا کمزور تھا اب میری طاقت تو ہوتی تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ فاترا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا اور سکیتا فاطمہ تعالیٰ کا بھی بچپن ہے بالکل بچپنا ہے لیکن آپ آئیں غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بیوی بی صاحبہ نے پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا تو بیبی بی فاطمت اللہ نے جب دیکھا کہ سامنے کے سردار اور روسا جو کھڑے ہنس رہے ہیں تو نے کہا نکلا اللہ یا اللہ ان بدمختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ بھی یعنی کوئی یعنی انسانیت ہے اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رماقبہ ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے حضور نے بھی فرمے اللہ علیہ کا اللہ علی کا بھی اتبا اللہ علیہ کبھی بن اللہ علیہ المغیرہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا کہ نادر کر ان کو اپنے کہار میں پکڑ لے تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے ان نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گیا نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنی ڈرتے ہیں کہ ان نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکتے اب انہوں نے بالکل قائف بھی ہوئے چپ بھی کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی آخر کافروں سے کچھ ہی نہیں کہا چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے یعنی جو عبادت کا دعوت کا تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار ندوا میں سارے قریش کو جمع کیا اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا ہبشہ کی طرف جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اب ان کا عدد جو تھا تقریبا تریاسی پر پہنچ چکا تھا اسی اور تین آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا کسی پہ ظلم سے تو کرتا نہیں تھا ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھئی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے وہ صاحبہ بڑے خوش ہو انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی قریشی مسلمان ہو گئے تو اب ہم حدشے میں کیوں مہادر والی زندگی گزارے چلو اپنے ملک میں چلتے حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی یاد رکھیں کہ سورتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کس میں بھی دو روایت ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورت و نجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلکلانی کلکلا ان ترتجا تو دکھا کہ چاچا اچھا آج تو حضور ہمارے بتو کی بھی تعریف کر رہے ہیں تو اب جب حضور سیدھے میں گئے تو کافر بھی سیدھے میں چلے گئے ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورت النجم پڑھی پڑی حل کا قرآن اور زبان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس آیت پہ آخر میں پہنچ گیا من اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب بائی بھیجی تو اس میں تھا عظیف عظیف قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے ڈرانا ہے اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا اور تمہارا حالت یہ ہے کہ ابن اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلام اللہ کا قرآن سنو کیسے ہو اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا خشیت پیدا ہوتی تم ڈرتے تم اللہ کے ذکر سے روتے اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا حدیثوں میں موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیا سن کے بیمار ہو جاتے تھے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے خیریت ہے لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے لو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فسٹ اللہ فس حجد رسول اللہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے مسلمان بھی سجدے میں گر گئے اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے قرآن کا ایک اثر کیسے اثر ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ جب عبدالباسط اب تو وہ بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے تباہ ہوتے تھے لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے بڑے بڑے قاریوں کے اجتبا ہوتے تھے اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے ملک سے چنے ہوئے کاری آ رہے ہیں اور ہر ہر کاری کا پھر اپنا ایک انداز تو وہاں پر ایک رافی تھا ایک شیعہ تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا تو وہ نہ آیا دا تو اس سے جا کے ایک وفد ملا ان نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں چلو تقریریں ہوں جلسے ہوں تو پھر بھی ہے وہ اصل میں تھا رافتی شیا تھا تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے ممکنے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے اور یا تو کوئی مقصد ہی نہیں یا تو صرف تلاوت قرآن ہوگی کوئی اردو کا کوئی اپنی زبان کا کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن سنیوں کا پروگرام ہے اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں ہمیں عربی تو آتی نہیں وہ سیاسی آدمی تھا نا اس نے بہانہ بنایا انہوں نے کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ ثواب با... تو دیتے ہیں مجبور کیا لے آئے تو وہ بھی چونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا اسٹیج پہ بیٹھا تھا تو سب پڑھتے اب کاری کی جب باری آئی اور قاری عبد نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور رنگ اور سما بدالا جی تو وہ اتنا بے ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے کرسی سے گر کے نیچے اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑا ہوں کہیں ٹوپی پڑی ہے کہیں کچھ پڑا ہے اور جناب وٹی میں پڑا ہوا ہے لوگوں نے اٹھایا کیا ہو گیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبدال نے بسر کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے میں تو ڈر کے مارے تو کرنے پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نا چاہے دوست ہو چاہے دشمن کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھئی قریش مکہ بھی سکھ میں گر گئے ادور کے ساتھ نماز پڑھی تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تو, ہوئے تو ایک وقت کی بات ایک حادثہ اتفاق کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو ابشے سے واپس آ گئے لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات ہے جو پہلے تھی پھر بے چارے کچھ لوٹ گئے اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے تو اب قریش کے سردار نے ابھی جہل نے اس نے نندوا میں میٹنگ کی اس نے کہا کہ اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مکاتحا کیا جائے مکاتحا کا مانا سمجھتے ہیں آپ بائی کاٹ بھئی کیا بھائی کاٹ کے جی انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے اور لا لایت بلائی تو نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مکاتا پکا مکاتحا کر دیا جائے انہیں کہا جی کیوں انہیں نے کہا اس کے علاوہ حل کوئی اب جب مکاتا شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی طالب کو بھی غصہ آیا ابھی طالب نے بنو عبد المطلب پری ابد مناف بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی اس نے کہا کہ دیکھو والوں نے بےکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ سب خاندان سے تو بتاؤ تم ساتھ دو گے انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے ٹھیک ہے چلو مسلمان نہیں تھے سارے ان نے کہا مسلمان ہونا نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اور بنی ہاشم کو بوکھا مار دیا جائے ہم تو ان کا ساتھ دے جب ابو چہل کو پتا چلا کہ مناف بنی ہاشم بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں اس نے پھر میٹنگ کال کر لی بات سنو اب ہمارا ان سب سے ہے ان تمام سے ہمارا مکاتا ہے اور اس نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی فقط, فقط ابو فی داخل المشرفہ ایک صحیفہ پر انہیں شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم بنی عبد مناف بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا مدانا کھانا پینا بیچنا لینا دینا نکاح رشتہ سب بند اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کابش شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کابت اللہ میں لٹکا دیا اب جناب مکاتا شروع ہوا تو ابھی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابھی طالب پڑ گیا ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابھی طالب کہا جاتا ہے لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی یہ بھی ابھی طالب کا چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابھی طالب کہلاتا آپ اگر مروا کی جانب سے نکلے تو جہاں مولت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں حضور پیدا ہوئے اب وہاں مکتبہ ہے کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابھی طالب ہے اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ یہ وہ جگہ ہے خندمہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے کے ہاں کہ اکرما فلرمن خندماں کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندماں کی جگہ سے بھاگا تھا فرار ہو گیا تھا تو اب جناب وہ باہر چلے گئے انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتے ہیں مکے والوں کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے جبھی ہمارے ساتھ ملتی نہیں تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے حکیم ابن ہزام ایک شخص ہے وہ بھی کافر تھا مسلمان نہیں تھا بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا اس کو جب پتا چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر کھانے پینے کا سامان لے کے چلا کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلم کو رشتے داری تو جب وہ حکیم ابن ہزام آیا مکہ کے قریب تو ابھی جال راستے میں مل گیا بت اس نے کہا آئی نہیں ابھی حکیم ابن ہزام ہد انہوں نے کہا کہاں جا رہے تھے کہا میری مرضی کیوں جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو تمہاری رشتے داری ہے نا بنی عبد المطلف کے ساتھ تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا انہوں نے کہا چھوڑو میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ بچا ابل البختری ابل بختری نامی ایک شخص تھا وہ بھی آ گیا وہ بھی سردار میں سرداروں میں سے تھا اس نے کہا کیا بات ہے کنگ نظام نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور یہ ابھی جال رہا تھا کہاں جا رہا ہے میں نے کہا میری برسی میں جہاں جاؤں تو اس نے کہا ابھی جال سے جہاں عجیب بات ہے حقیقت کوئی عام آدمی ہے وہ بھی تو سردار ہے کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو وہ وہر ہے آزاد ہے اس کی بردی جہاں جائے اور نے کہا نہیں یہ تو میرے دشمنوں کو خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے اور ہم نے تو ان کا احسار کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن ابل بختری نے کہا, کہا ابی جل ہٹ جاؤ ابی ابھی جلد نہیں ہٹوں گا تو ابل بختری نے مارا ابھی جال کو ابھی جلد وہاں سے شرمندہ ہو تم کو ہر سردار کا راستہ روکتے ہو اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ اتنے واقعات کے باوجود بھی لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں کھان پورا ہو حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد المتلف سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی تو میں کھال اٹھا کے لایا اس کو ہم نے دھویا دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے گیا اور کوئی چیز ہی نہیں آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کر دیکھے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتک تلون کہ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے بس یہ جرم بھائی تم اسلام نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ یہی کافروں کی الٹی منطق ہے یہی وہ کافروں کی ابتدا آفرینس سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی کہ یہ تحریریت ہے انسانی حقوق کی بات ہے یار انسان کے حقوق ہیں لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں کیا مسلمان انسان نہیں ہیں اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علم بردار ہو تو جہاں پچاس پچاس لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتی یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر فر ابی لہب اتبا اطبہ شیبہ ربیہ ولید ابن المغیرہ المبیرہ اسلام ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں اور بنو عبد المطلب کے گھر میں ابھی طالب کے گھر میں بڑی ہاشم کے گھر میں سیدنا العب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر تنظیم پر کام پر کوئی مخالف نہ ہوں سب راضی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے حضور سے بڑی شان کس کی ہے سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ پہ راضی ہوتے سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے محرم آیا تو شہادت حسین پڑتی گیارہویں کا دن آیا تو گیارہویں شریف کی فضیلت بیان کر دی کوئی عرص شریف کا مقام آیا تو حضرت معین الدین اجویری کی کرام سنا دی کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے, کے بھی آئے ہیں تازہ مکہ سے ہو کے آئے ہیں ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے تو ایک آدھی تقریب توحید پہ بھی کر دی تاکہ سب خوش رہیں سب راضی رہیں تو صرف اس قسم کے لوگ مدعن ہوتے ہیں اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے پر نہ حق بعد بیان جب آپ کریں گے اگر دس آدمی راضی ہوں گے تو دو تو ناراض ضرور ہوں جب مکاتا کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن نہیں ایک شخص تھے اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں سو دے لیں اور پھر ابو اجال کیا کرتا کہ باہر سے کوئی کافلاتی جالتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری اس نے کہا ریال ہے دو سو دیتا ہوں لیکن بڑی عبد الم طلب کو نہیں دے وہ سارا خرید لیتا سٹاک کر لیتا لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود اس تنگی کے باوجود اس چو کے باوجود اپنی دعوت پہ اپنے مشن پہ پائے مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت میں تھوڑا سا کمزوری آئی اس نے سوچا اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا وہ آیا پھر اکیم اپنے ہزام کے پاس اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے اس نے کہا ہم کیا کریں اس نے کہا وہ صحیفہ جو لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں کہتے ہیں بھی ختم کرو یہ کیا غلط معاہدہ ہے انہوں نے کہا ہم دو آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے وہ تر تو کبیلا ہیں اتنے بڑے قبیلے ہیں ہم دو آدمی کے انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے تو وہ زہر کے پاس آئے اس سے بات کی انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ دیکھو اب ہم تین آدمی ہو گئے لیکن شام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا وہ کیا لگے یار تین آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی کیوں نہ ہم ابل بختری سے بات کریں ابل بختری کے پاس ہے تو ابل بختری نے کہا کہ اس کے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوئی یہ, کہ ہو یہ تو واقعی زیادتی ہے کہ مقاطعہ کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے ان کو خوراک نہ جانے دیا اب یہ پانچ آدمی آئے اور جب مکے کے سردار دار الندوہ میں تابت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے ایشی مکہ کے سرداروں بات سن لو اسلام لاؤ نہ لاؤ دین نبی قبول کرو نہ کرو لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مقاطع کرے اور ان کے ساتھ بائکاٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند کھانا بند ہر چیز بند یہ کیا ظلم ہے ابوال اٹھا دیکھا کیا کہہ رہے ہو دوسرا کھڑا ہو گیا اس نے بھی وہی شور کیا تو ابو جان کے بھی ایک دو سادھی کھڑے ہوئے کھڑا ہو گیا جب یہ پانچ آدمی ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے آخر بھی یہ بھی تو پانچ آدمی ہیں اور یہ بھی تو کبھی اور نے کہا کہ دیکھو قریش مکا دیکھ لو ابھی ہم کابل شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ شریفہ لکھ کے لٹکایا ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے جرت ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو ابو جال بھی سمجھدار تھا اس نے سوچا کہ یہ مسئلہ بڑھ جائے یہ تو بائیکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اگر ایسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پانچ قبیلے مفت میں مل گئے امدادی تو وہ چپ رہا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو دیمک کھا چکی ہے صحیفے میں کوئی لفظ باقی نہیں آخری کونے کاغذ کے باقی ہیں اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ اور وہ باہر لے کے آئے آ کے دکھلایا انہوں نے کہا ظالم جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کابت اللہ میں دیمک کیسے آ گئی اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسی اس نے ہاتم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہا تو اب وہ مکاتا تھوڑا سا ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور اس وقت تک تقریباً ستر آدمی جو تھے وہ اسلام لاچ تریاسی آدمی ہفشے میں موجود اور ستر آدمی جو تھے وہ مکے میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے کہ حضرت عمر کی طرح لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے جرت کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ وہی سال ہے جس میں پھر ابی طالب فوت ہو اب ابی طالب حضور کا سب سے بڑا معاون سب سے بڑا خیر خواہ سب سے بڑا ہم درد غم گسار کے جس نے تین سال تک شیب ابی طالب میں گویا کہ قید کی زندگی تھی نا کہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹر اور حالانکہ قریشی نے اس کے ساتھ تو بیک کاٹ نہیں کیا تھا. اگر وہ وہاں نہ جاتے حضور کی عادت نہ کرتے تو مکے والے تو کچھ نہ کہتے ان کو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اگر حضور سے بائی تو میں بھی حضور کے ساتھ لیکن خدا کی شان ہے ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں میں عالم ہوں عالم کا بیٹا ہوں اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابھی طالب موت قریب ہے اور حضور تشریف دے آئے حضور نے فرمایا کل قل عند اللہ یا امی کل کلی میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد اللہ ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں سے ہی کلمہ پڑھا تو تھا میرا اللہ مہربانی کرتے اور ابھی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتے وی بوانو کر را نک کہتا ہے خدا کی کسم میں, میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں لیکن یو رونی قوم بھی میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی کہ ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا اور ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا ان آدین عبد الف میں عبد المطلف کے دین پہ ہوں میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا اور اسی پہ اس کو موت آ گئی غمگین جس کی کوئی حد نہیں تھی اللہ نے قرآن فرمایا اندیمن یہ شا. شاہ میرا بد نہیں. آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دے دیں میری مرضی میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا اظہر کو بھی ہدایت نہ دوں اور میں چاہوں تو پھر کی بیوی کو مومنہ بنا دوں یہ تو میری مرضی ہے یہ تو میرا نظام ہے اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا کتنے بڑے بڑے اولوا ہیں جن کی اولادیں چاہیے کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہد لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ہے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون ایک معاون تھا مکے میں وہ بھی مر گیا کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ اور ابھی دو تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوج ہو تین مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ محسن اسلام حضور کی سب سے پہلی بیوی حضور کی تمام اولاد کی ماں اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا مال اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا وہ بھی فوت ہو گئی اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحضر یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی اس لیے اس کو عام الحزن عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک اپنی بات پر قائم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیونکہ حالات کو ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے جیسے ابو جال تھا ابو لہب تھا اتبا اتبا تھا فلید ابن المغیرہ تھا ابئی ابن خلف تھا اقبت ابن وی معید تھا یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے لیکن جب ابھی طالب فوت ہو گئے اب تو پھر ہر بندہ شیر ہو گئے اب تو صف ہائے مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تھے نو دلہ گالیاں حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آبان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے فر آپ ایک دن در آئے مکے سے پیدل تو تعف جا کے دیکھیں اس تو ہم سب دعوے دار ہیں نا مسلمان ہیں اور ماشاء اللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاء اللہ عاشق رسول ہیں اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں مدین شریف میں رہتے ہیں پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چند دن لکے میں ہم نے رہ لیا عبادت کر لی شاید ہمارے کو مراتب بلند ہوئے اللہ کے بندے ہیں آپ دیکھیں ذرا تو تو کریں نا مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب ارب ایک ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں یہ اسلام اللہ کے نبی اکیلے ہیں ستر مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں حوسم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی ابدی علین حبیب اور مسکود یہ تین آدمی وہاں بیٹھے اور یہ سردار تھے طائف کے یہ بڑے بڑے روزہ میں سے تھے بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ قادیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کو آ نہیں تھا حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد الرسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اجازت ہے ان نے کہا بیٹھے آپ فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا اللہ کا قرآن سنایا تو وہ بدمخ سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں تو اب اس سے میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ محمد کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا تم کیسے نبی دوسرا کھڑا ہو گیا تیسرا کڑا ہو گیا سب نے چیخنا شروع کر دیا لا میں نے لا کہا لاؤ لا نے بےکا کو بے تلا ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے ہم ایمان نہیں لے ہم ایمان نہیں آتے اتنا شور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ کے راستے میں میں حیران ہوں کہ میرا مولا کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا تائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلے یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو اکل والے ہو چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو لیکن مجھے روکو تو نہیں میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جانب آپ نے میں کہا اچھا میں تو جاتا ہوں اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے ہیں یعنی آپ, آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہوگا آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آبادہ نہیں کیا ہوگا اور کانوں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے اں تائف ہے پیدل چل کے پہاڑیوں میں اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے پھر بھی محمد بدری کی زبان میں اللہ کا قرآن جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر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 اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد اتنے ظلم و ستم کے بعد اتنے جبر و اقرا کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اشکو اللہ عمکو ذافق وکلت ہی بہوانی الناس اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ قومی فإنهم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 حضور صلی اللہ, علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام